ایسی صورت نکلتی نہیں جس سے ہرمت کا اطلاق ہو کیونکہ وہ تو شرح کا مقلف ہی نہیں ہے امام طب رحمت اللہ نے کل بھی یہی بات بیان کی تھی اس لیے فرماتے ہیں کہ ذمی کا یعنی مسلمانوں کے بولے میں کوئی ایسا رہ رہا ہو تو ذمی کا محرمات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے اور حالت ذمہ کی وجہ سے انہیں ڈان ڈپٹ بھی نہیں کی جائے گی موک جھوک بھی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی ہاں لیکن جب ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اب اس کی تفریح کرنا ضروری ہے جی ہاں سما یہ اسلام احیمہ یو فرہ میں سے کوئی ایک اسلام مسلمان ہو کسی ایک کے اسلام لانے کے ساتھ یو فرا دونوں میں تفریق کر دی جائے گی جدا کر ہی ہو جائے گی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ہوتا ہے کافر <خص> کا کفر مسلمان کے اسلام کے معارض نہیں ہو سکتا اس کا مقابل نہیں ہو سکتا مسلمان اور اسلام یہ دونوں ہمیشہ غالب رہتے ہیں اور کافر اور اس کا کفر یہ ہر حال میں انشاءاللہ مغلوب رہیں گے تو اس وجہ سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو گیا اس کے اسلام کی وجہ سے ان دونوں میں جدائی کر دی جائے گی اسلام رکھو بیٹھا ہوں پھر دونوں میں کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو جدائی کر دی جائے گی ابھی مرافا آتی اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے مرافع کیا مرافا کہتے ہیں کہ اپنا معاملہ کسی مسلمان حاکم کے پاس لے کر جانا اپنا نکاح کا معاملہ یا اپنا معاملہ کسی مسلمان حاکم کے پاس لے کے جانا اسے کہتے ہیں خلاف اللہ ہما اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے مرافع کیا یعنی کسی مسلمان جج کے پاس کسی مسلمان قاضی کے پاس اپنا مواوضہ لے کر گئے ہیں تو امام صبح رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے درمیان میں جدائی نہیں کی جائے گی جبکہ خلاف بخلاف رحمت اللہ بخلا صاحب رحمتہ اللہ علیہ وہ برماتی کہ ان دونوں میں تقریب کر دی جائے گی مراف اور ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو جدائی کر دی جائے گی اور دونوں میں سے کوئی ایک کسی ایک نے اپنا مرافع یعنی اپنا معاملہ کسی مسلمان قاضی کے پاس پیش کیا تو امام صبر رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک تصریف نہیں ہوگی یعنی ان کو جدا نہیں کیا جائے گا ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ انتہا کا عمد ہی ماں میں سے ایک کا استحاق حق لائے ابد الراف آتی وہ باطل نہیں ہوتا اس کے دوسرے ساتھی کے مرافے کی وجہ سے مرافت سے اس دوسرے کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اما اعتقاد المشر بل خوش بھی اسلام المسلم بہرحال اعتقاد اور بالکفر کفر پر جمع ہوئے گا اعتقاد یعنی وہ جو کفر پر جمع ہوا ہے اس کا اعتقاد اسلام المسلم مسلمان کے اسلام کا معارض نہیں ہو سکتا یہ انسلام یا اس وجہ سے کہ اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے اور مغروب نہیں ہوتا وَلَو صورت بیان کر دی کہ اگر وہ دونوں, ہی دونوں کے دونوں اپنا معاملہ پاس اکٹھے لے کے جائیں, فاضی کے پاس لے کے جائیں، اجماع، اجماع، تو رقبای مسئلہ ہے کہ ان دونوں میں تفریح کر دی جائے گی بے ان مرافاں تما کا اس لیے کہ ان دونوں کا معاملہ پیش کرنا یہ گویا کہ کسی مسلمان کو اپنا آآ آآ حکم ماننے کی طرح ہے حکم بنانے کی طرح ہے فیصلہ کرنے والا بنانے کی طرح ہے اس مسئلے کو سمجھے دیکھیں دیکھیے سرمت اسلام میں آپ کی یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ زوجین میں سے کوئی ایک اسلام لے آیا تو بالاتفاق یعنی امام صافی اور سیدار رحمتہ اللہ علیہ تمام ادھرات یہی مانتے کہ ان دونوں یہ تفریق کر دی جائے گی دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا اسی نکاح والی حال پہ ان کو نہیں رکھا جائے گا یہ دوسری صورت اس مسئلے کی لیکن کہ اگر جین میں سے کوئی ایک منافع کرے یعنی کسی مسلمان ہاسم کے پاس اپنا معاملہ لے کر چاہے تو اس صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی جبکہ صاحب رحمۃ اللہ نزدیک ان میں تفریق کر دی جائے گی ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا اچھا حضرات رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کو بھی کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک مرافع کرے پھر ان کے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی اس صورت کو اسلام والی صورت پر قیاض کرتے ہیں کہ جس طرح کسی ایک کے مسلمان ہونے سے یا کسی ایک کے اسلام لانے سے وہ دونوں جدا ہو جائیں گے میاں دیوی نہیں رہیں گے تخلیق کر دی جائے گی اسی طرح زین میں سے کسی ایک نے مرافا کر لیا اپنا معاملہ کسی مسلمان حکم کے پاس لے کر گیا نگاہ والا تو اس صورت میں بھی ان دونوں کے درمیان میں جدا کر دی جائے گی گویا کے صاحب اس مرافے والی صورت کو اسلام والی صورت پر پیاس کرتے ہیں امام صبح رحمۃ اللہ علیہ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ بہارت ذمہ جب وہ ذمہ تھے وہ کافر تھے کفر کی حالت میں جب دونوں نے رضامندی خوشی کے ساتھ نکاح کیا تو دونوں میں سے ہر ایک کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق واجب ہو گئے لازم ہو گئے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ پہلے گزرا کہ ان دونوں کا نکاح درست ہے اور صحیح تھا محرومات کے ساتھ اس لیے کسی ایک کے مرافا کرنے سے یا اسلام کے احکام طلب کرنے سے دوسرے کے حقوق پر کوئی آنکھ نہیں آئے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جس طرح اسلام سے ایک اسلام لے کے آتا ہے اس سے دوسرے کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح کوئی ایک منافع کرتا ہے منافع کرنے کی وجہ سے بھی کسی دوسرے کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا جی ہاں دونوں میں صرف کوئی ایک مسلمان ہوا ہے دوسرا تو اپنے حال سے افر پہ جمع ہوا ہے اس کے اعتبار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اسی طرح اگر کوئی ایک مرافع کر رہا تو اس کے مرافع کرنے کی وجہ سے بھی دوسرے کی جو کفر والا عقیدہ ہے اس کے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہاں ایک صورت ہے کہ البتہ اسلام جو ہوتا ہے امام فرحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غالب رہتا ہے ہمیشہ تو لہٰذا اس کا اعتبار کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان میں تفریح کر دی جائے گی صرف اسلام کی وجہ سے مرافے کی وجہ سے انہیں تفریح نہیں کی جائے گی جی اگلی ایک مستعفی کا صورت بیان کر دی بھلے اتراف رہا بال اجماع آخری صورت کہ اگر وہ دونوں کے دونوں اکٹھے اپنا معاملہ کسی مسلمان قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے حال سے کفر میں یہ نکال اس طرح کیا تھا اب دکھائے ہمارے کیا حکم ہے تو اس صورت میں بالاتفاق جو مسلم قاضی ہوگا مسلمان وہ ان دونوں میں تفریق کر دے گا اور سمجھا دے گا بھائی جو تم نے حالت کفر میں کیا تھا. محرمات نے آپس میں نکاح کی ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تمہارا دونوں کا نکاح ختم ہے ان میں کر دی جائے. کا اس وجہ سے کہ ان دونوں کا مرافع ان دونوں کا اپنا معاملہ پیش کرنا یہ ان دونوں کا ایک حکم بنانے کی طرح ہے گویا کہ وہ کسی مسلمان کو اپنے لیے کیسف مان رہے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان میں صحیح فیصلہ کرے گا اور مسلمان کبھی بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا بلکہ یہی سمجھائے گا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو تمہارے درمیان میں جدائی لازمی ہے ان کی محرمات کا نکاح میں جائز نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ سہدار رحمت اللہ علیہ جس طرح ایک کے اسلام لانے کی وجہ سے ان دونوں کی جدائی ہو جاتی ہے اسی طرح ان میں سے کسی ایک نے اپنا معاملہ پیش کیا قاضی کی عدالت میں تو پھر بھی ان دونوں میں جدائی ہو جائے گی امام صبر اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ایک کے اسلام لانے سے دوسرے کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایک کا مرافا پیش کرنے سے دوسرے کے عقیدے میں کوئی خلل نہیں آتا کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام لانے کی وجہ سے جدائی اس وجہ سے کی جائے گی کیونکہ اسلام غالب ہوتا ہے اعلیٰ ہے اور افضل ہے اس کو ہمیشہ اوپر رہنا پڑتا ہے اس وجہ سے جدائی کر دی جائے گی البتہ مرافع کرنے سے جدائی نہیں ہوگی اور آخری صورت مسفت والے ہے تمام تو اس پہ اتفاق ہے اگر دونوں کے دونوں منافع کرتے ہیں جی تو دونوں ہی گویا اسلام کی طرف مائر ہو رہی ہیں لہذا ان میں تفریح کر دی جائے گی اگلا مسئلہ دیکھیے ولا يجود أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة للتأمل والنقاة يشغله أنه فلا يشرب في حقه وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر لأنها محدوصة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها ولأنه لا ينزم بينهم المصالح أجشا جدكي لہذی جو یہ تو زب المرتد جائز نہیں ہے کسی مرتد کے لیے کہ وہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے اور نہ ہی جائز ہے کہ وہ کسی کافر عورت سے نکاح کرے اور نہ ہی مرتد کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مرتد عورت سے نکاح کرے کہ مرتد آدمی نہ مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے نہ کافر عورت سے نہ مرتد عورت سے اور اس کی بے عدم مستحق و لکھے مرتب جو ہوتا ہے وہ تو قتل کا حقدار ہے قتل کا مستحق اس کے ان کو قطر کیا جانا چاہیے جی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہے وہ فخ کہ جو اپنے دین کو بدل دے یعنی مرتد ہو جائے فخل جو اس کو قتل کر دو تو مرتد کا حکم تو یہ ہے کہ اس کو وہ قتل کا مستحق ہے کہ اسے قتل کرنا چاہیے جی اس لیے وہ مسلمان عورت سے نکال کر سکتے ہیں نہ کسی کافر عورت عورتیں اور نہ مرتدہ عورت سے. کیونکہ مستحق قتل ہے واجب القتل ہے وہ آدمی تو ضرورت عملی اچھا کیونکہ اگر وہ دیکھیں اس میں یہ بات آگے سلجھا رہے ہیں بتلا رہے ہیں کہ اگر وہ نکاح کرے گا مرتد کو تین دن کی مہلت دی جاتی ہے یاد رکھیے گا چڑی طور سے تین دن کی اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ حالت ارتدا سے حالت اسلام میں واپس لوٹ آئے اگر نہیں لوٹے گا تو بس اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور وہ جو تین دن اس کو دیے جاتے ہیں وہ تمل غور و فکر کے لیے سوچنے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ کہیں اپنے ضمیر کی بات اپنے نفس کی خواہشات اپنے وغیرہ کی ان کو چھوڑ کر کیا دوبارہ اسلام کی طرف حالت اسلام کی طرف آ جائے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے غور و فکر کے لیے دیا کرتے ہیں اور اگر وہ ان میں کیا کرتا ہے کسی مسلمان سے یا کسی کسیرا سے کسی متقسی سے بھی نکاح کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ نکاح جو ہے یہ اس کو جو مہلت دی گئی ہے تین دن کی اصل مقصد کے لیے کہ وہ حالت اسلام میں واپس آئے نکاح اس کو مشغول کر دے گا ان کاموں میں دیگر کاموں میں وہ بات اس کو بھلا دے گا اس کو مہلت کس چیز کے لیے دی گئی ہے جی ہاں تو لہذا نکاح اس کے حق میں مشغول نہیں ہے کیونکہ اس کو جو تین دن کی مہلت دی جاتی ہے وہ غور و فکر کے لیے دی جاتی ہے کیونکہ وہ سوچ لے اچھی طرح اور وہ واپس آ جائے اسلام کی طرف نہیں آیا تو پھر وہ مستحق ہے اس کا نکاح کسی سے بھی جائز نہیں ہے چاہے مرتدہ ہو چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو بل امہال ضرورت لکھتا امول کی مہلت دینا اس کو تعمل کی ضرورت کی وجہ سے ہے وہ فکر کر لے گا اس ضرورت کی وجہ سے ہے یہ اصل میں بل امہال وشکال کا جواب ہے ہاشی میں لکھا ہوا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مستحق لگاتار رہے اس کو قتل کیا جانا چاہیے اس کو پھر مہلت کیوں دی جاتی ہے اس کو مہلت نہیں دی جانی چاہیے تو اس کو جواب دے دیا بل امہال ضرورت لکھتا امولی مہلت دینا ضرورت ہے غور و فکر کرنے کے لیے تو اس کو اتنی مہدت دی جائے کہ وہ اپنے معاملے میں اچھی طرح غور و فکر کر لے اور حلت اسلام میں واپس آ جائے ون نکاح یشغول ہوں ون ہوں اور نکاح اس کو غور و فکر کرنے سے مشغول کر دے گا جب نکاح کرے گا تو پھر کہاں غور و فکر کرے گا اس واقعی کو فلاں شروع کی حقیقی تو اس کے حق میں نکاح مشروع نہیں ہے اس, سے, اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے مقدر المرط الز وجوہا مسلم الب اللہ اسی طرح یہ مسئلہ کہ اگر کوئی مرتدہ عورت ہے اپنے, اپنے دین کو چھوڑ دیا حالت ابتدا میں چلی گئی تو وہ بھی کسی مسلمان مرد سے یا کسی قاتل سے نکاح نہیں کر سکتی لیکن محبوبۃ الخت کا اس وجہ سے کہ وہ بھی قید ہے کس نے غور و فکر کرنے میں اس کو بھی جو مولد دی جاتی ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے کہ وہ حالت اسلام میں واپس آ جائے وہ خدمت ہوا ہے نکاح کی کسی ہو گیا تو پھر دائر بات ہے زوج کی خدمت کرنی پڑے گی اور زوج کی خدمت جو ہے اسے مشغول کر دے گی اسے مصروف کر دے گی حالانکہ بکت دیا گیا تھا غور و فکر کرنے کا تو غور و فکر وہ کہاں سے کرے گی مبینہ مسالے اور اس لیے بھی کہ نکاح کے نکاح کرنے سے ان کے درمیان میں یا مرتدہ عورت کوئی مسلمان مرد ہو یا کوئی فخر ہو اور دونوں کے درمیان میں مسائل کا قیام نہیں ہو سکے گا نکاح کرنے سے جو مسلطیں ہوتی ہیں ان کا قیام نہیں ہو سکے گا اور بس نکاح و معشور یا لیا نہیں اور نکاح اپنے عین کے لیے مشروع نہیں کیا گیا کہ بس لذ نکاح بولا اور بس نکاح نہیں بل مسالحی بلکہ نکاح مصلحتوں کی خاطر اپنے فائدوں کے خاطر مصالحے کے خاطر دین و دنیا کے فائدے کے خاطر مشروع کیا گیا ہے تو یہاں سے دوسری دلیل بھی ہے کہ متحدہ کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ یہ کہ نکاح کا مقصد صرف اس نہیں ہے کہ اجواجی زندگی گزارے برے تعلقات قائم کریں یہ نہیں نکاح سکتے بلکہ نکاح کا مقصد تو اور بھی چیزیں عیفت و پاکدامنی بھی ہے جی اور بھی بہت سارے مسالے ہوتے ہیں اور رشت جو ہوتی ہے حالت انتظار یعنی ہونا وہ ان چیزوں سے مانی ہے لہذا اس صورت میں اس کو بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مرتب مرتد مرد یا مرتدہ عورت ان دونوں کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے حق میں نکاح مشروع نہیں ہے یاد رکھیں سنکان احد ز مسلم پر ولاد اس مسئلے کو انشاءاللہ شاء اللہ ہم کل پڑھیں گے